ومن ہناتحر رکت امریکہ اعلی کا فتح اسمع انام العالمیل جدید اسی بنیاد پر امریکہ تمام فورموں پر تمام میدانوں میں پوری دنیا پر نیو ورلڈ آرڈر یعنی نئے عالمی نظام کو مسلط کرنے کے لیے سرگرم عمل ہے کب سے بیسویں صدی کی آخری دہائی کی ابتدا سے یعنی انیس سو اکانوے سے جب سے سویت یونین کا نظام جو ہے ختم ہوا ہے امریکہ نے اپنی بدماشی کا سلسلہ جو ہے نیو ورلڈ آرڈر کے نام سے شروع کیا ہے اور یہ ایسا نہیں ہے کہ آنکھیں بند کیے ہوئے امریکہ میرے اور آپ کے خلاف جنگ کر رہا ہے اور پاگلوں کی طرح یا چنگیز خان والوں کی طرح ہم پر مسلط ہو گیا ہے نہیں نظریاتی اعتبار سے یہ جنگ وہ لڑ رہے ہیں نیکسن جو کہ روس کی شکست کے زمانے میں امریکہ کا صدر تھا اس نے گورباچوف سے ملاقات کی تھی اور اس نے یہ کہا تھا کہ اصل جنگ تو اب شروع ہوئی ہے اس کی کتاب ہے نصر بلا حرب بغیر جنگ کے غلبہ اور بغیر جنگ کی کامیابی اور پھر انہوں نے یہ نظریاتی جنگیں ہمارے خلاف شروع کی ہوئی ہیں. اور الحمد ہم آپ کے سامنے استاد محترم شیخ عبدالحادی مجاہد حفظہ اللہ کی کتاب بھی پیش کر چکے ہیں اور ان تمام دروس کا مقصد یہ ہے کہ ہم نظریاتی اعتبار سے مسلمان بنے ہمیں سیاسی اعتبار سے اپنے دین کو سمجھنا چاہیے اور ہمارے دین کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں اور ہماری مسلمان قوم یعنی امت مسلمہ کے ساتھ جو کچھ ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہیں ہمیں ان کا اندازہ ہونا چاہیے جائزہ لیتے رہنا چاہیے غافل اور مغفل بن کر ہم اگر سوتے رہیں گے تو کھوتے رہیں گے اور بہت کچھ ہم کھوتے رہیں گے جو کچھ ہو رہا ہے اس سے بھی زیادہ مظالم پھر ہوں گے استاد محترم یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ یہ امریکی قیادت میں جو صلیبی اور سہیونی ہمارے اوپر مسلط ہیں ان کے اپنے مفکرین ہیں بات سمجھ رہی ہے آپ کو ان کے اپنے مفکرین ہیں جو کہ ان کو عقل و دانش فکر و نظریات سمجھاتے ہیں اپنا عقیدہ ان کو سمجھاتے ہیں برین واشنگ برین واشنگ کا الزام یہ ہم پر لگاتے ہیں ہم الحمدللہ برین واشنگ نہیں کرتے بلکہ اسلامی طریقے سے ہم دماغوں کی تربیت کرتے ہیں واشنگ ہمارے ہاں نہیں ہے بلکہ تہذیب و ثقافت ہے ہم دماغوں کو دھوتے نہیں ہیں بلکہ دماغوں کو چمکاتے ہیں الحمد ہمارے دین نے جو تعلیمات اور ہدایات دی ہیں اس کے مطابق دماغ چمکتے ہیں دمکتے ہیں مہکتے ہیں خراب نہیں کیا جاتا الحمد دماغوں کو استاد محترم فرماتے ہیں کہ یہ امریکہ کیسنجر ہننگٹن اور وولف قسم کے جو صلیبی صہیونی انتہائی خطرناک قسم کے افکار والے یہ جو مفین ہیں جن کی کتابیں موجود ہیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف یہ بیک وقت سلیبی بھی ہیں اور بیک وقت صہیونی بھی ہیں بلکہ ان میں سے اکثر یہود ہیں ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں سراہت کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ امریکہ کو میں عمل رہنا چاہیے مسلمانوں کے خلاف اسلام کے خلاف لیکون القرن الحادی مطلف قرن ال امریکیا تاکہ اکیسویں صدی کی تیسری دہائی یہ امریکیوں کی دہائی ہو پوری دنیا کو یہ اپنے مخالفین سے صاف کرنا چاہتے ہیں پوری دنیا سے یہ اپنے مخالفین کا سفایا چاہتے ہیں وہاں کزا آدش آر شر اقت اور اس طرح قابل کی جو بات تھی وہی دوبارہ آئی کہ اپنے مخالف کو میں قتل کر ڈالوں گا پھر امریکہ نے اپنے جرائم کے جھنڈے جو ہیں پوری دنیا میں گاڑنے کی کوششیں شروع کی اور دھمکانے کا قتل عام کا سلسلہ شروع کیا جو بھی امریکہ کے خلاف کھڑا ہوا جس نے بھی آواز اٹھائی امریکہ نے اسے خاموش کیا اسے دھمکایا اور اس کی جان لینے کی کوشش کی وہ خاص سطن فی دیار الاسلام دیاسلامی خصوصی طور پر چونکہ ان کے دشمن یہ جمہوریت والے نہیں ہیں بلکہ اسلام اور مسلمان کے نام لیوا امریکہ کے خلاف لڑنے والے لوگ ہیں مسلح جد و جود کرنے والے لوگ ہیں اس لیے یہ مجاہدین ان کے خصوصی نشانہ بنے اور مجاہدین کے اساتذہ مفکرین اور نظریات دینے والے یہ ان کے خصوصی نشانہ بنے میرے بھائیوں اسلام اور کفر کی یہ جنگ اس وقت سے جاری ہے اور آج بھی جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گی اگر میں اور آپ مسلمان ہیں اور الحمد مسلمان ہیں تو ہمیں اس جنگ کا حصہ ضرور بننا ہوگا اس جنگ کا حصہ بننے کے لیے ظاہر سی بات ہے جب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں تو آپ کو مسلمانوں ہی کی صف میں کھڑا ہونا ہوگا کافروں کی صف میں جو کھڑے ہوئے دنیا و آخرت کے اعتبار سے ذلیل و رزیل و رسوا ہوئے اور جو مسلمانوں کی صف میں کھڑے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ اللہ قیامت تک کھڑے رہیں گے اللہ تعالی نے انہیں عزت دی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میں شہادت پی کر ہمارے کتنے سارے اساتذہ کتنے سارے ساتھی اللہ رب العزت کے دربار پہنچ چکے ہیں اور کتنے سارے منتظر بیٹھے ہیں اور آج کیسنجر ہنینگٹن اور والف قسم کے ظالموں اور بدماشوں کے جو نظریات ہیں وہ آخری سانسیں لے رہے ہیں اکیسویں صدی کی تیسری دہائی آپ کے سامنے ہے دو انیس کی آج جولائی کی سولہویں تاریخ ہے ایک سال بعد جو ہے اکیسویں صدی کی تیسری دہائی شروع ہونے والی ہے اس تیسری دہائی میں امریکہ اپنی بدماشی پوری دنیا پر قائم کر لینا چاہتا تھا لیکن بوسیدہ کپڑے پہنے ہوئے پھٹی پرانی چپل میں آبلا پا گھومنے پھرنے والے یہ طالبان یہ مجاہدین انہوں نے اپنی قربانیوں کی تاریخ رقم کی ان کے اساتذہ اور علماء نے ان کی تربیت کی فدائیوں اور استشادیوں کی ایک عظیم تاریخ پوری دنیا نے دیکھی آج الحمدللہ دنیا یہ دیکھ رہی ہے وہ امریکہ وہ متکبر وہ شیطان وہ بدماش جو کہ طالبان کے ساتھ بات کرنے تک کو تیار نہیں تھا وہ آج مذاکرات کی دہائیاں دے رہا ہے کہ بیٹھو بیٹھو بات کرتے ہیں ارے یہ بات تو تم پہلے دن بھی کر سکتے تھے لیکن بدماش کو کیا کیا جائے بدماش کی جب تک پٹائی نہیں ہوتی ٹکائی نہیں ہوتی وہ نہیں سیدھا ہوتا حابیل کی باتوں نے کابیل پر کوئی اثر نہیں کیا بلکہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا میرے بھائیوں باتوں سے کچھ نہیں ہوتا ہاں ان باتوں سے ہوتا ہے جن پر عمل کیا جاتا ہے اور جس کے نتیجے میں مسلح جدجہد شروع ہوتی ہے اور قطال فیصب اللہ کا کام شروع ہوتا ہے آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ غریب بے آسرا، بے بےکس و بے بس طالبان ان کے سامنے امریکہ جو ہے شکست خوردہ مغلوب اور مرغوب بیٹھا ہوا ہے ذہلیل و خوار ہے اللہ تعالیٰ مزید ذیلی و خوار فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں کو ہمارے طالبان کو ہمارے مجاہدین کو پوری دنیا میں کامیاب فرمائے اور ہمیں بھی ان کا خادم بنائے ان کی خدمت کرتے کرتے اللہ تعالی ہمیں بھی جامع شہادت پینے کی توفیق عطا فرمائے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد آلہ الہ الا انت و علیہ وصحبی اجمائن سبحان اک اللہ وحمد کشد و تصفرکل